تلاش کرتے ہوئے مرضات ازواجی کا اپنی بیویوں کی رضا رضامندی اللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے بہت زیادہ رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے قد اللہ لکن تحقیق مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تحلت ایمانکم تمہاری قسموں کا کفارا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 بیان کی وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ اَرْبَعْدٍ اَرْبَعْسِ اِعْرَازْ کیا کچھ سے اِعْرَازْ کیا فَلَمَّا نَبَّعَهَا بِهِ تو جب اس نے اس اس کو اس کے بارے میں خبر دی قالت تو اس نے کہا من انبعا کہا دا کس نے خبر دی ہے تجھ کو یہ قالت تو اس نے کہا نبعا مجھ کو خبر دی ہے العلیمو فوق جاننے والے نے الخبیرو